سورہ یاسین نام آغاز ہی کے دو حروف کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول اندازے بیان پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس سورت کا زمانہ نزول یا تو مکہ کے دور متوسط کا آخری زمانہ ہے یا پھر یہ زمانہ قیام مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے موضوع اور مضمون کلام کا مدہ کفار قریش کو نبوت محمدی پر ایمان نہ لانے اور ظلم و استحزاء سے اس کا مقابلہ کرنے کے انجام سے ڈرانا ہے اس میں انذار کا پہلو غالب اور نمایاں ہے مگر بار بار انزار کے ساتھ استدلال سے تفہیم بھی کی گئی ہے استدلال تین امور پر کیا گیا ہے توحید پر آثار کائنات اور عقل عام سے آخرت پر آثار کائنات عقل عام اور خود انسان کے اپنے وجود سے اور رسالت محمدی کی صداقت پر اس بات سے کہ آپ تبلیغ رسالت میں یہ ساری مشقت محض بےغرزانہ برداشت کر رہے تھے اور اس امر سے کہ جن باتوں کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ سراسر معقول تھیں اور انہیں قبول کرنے میں لوگوں کا اپنا بھلا تھا اس استدلال کی قوت پر زجر و توبیخ اور ملامت اور تنبیح کے مضامین نہایت زوردار طریقے سے بار بار ارشاد ہوئے ہیں تاکہ دلوں کے قفل ٹوٹیں اور جن کے اندر قبول حق کی تھوڑی سی صلاحیت بھی ہو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں امام احمد ابو داؤد نسائی ابن ماجہ اور تبرانی وغیرہ نے معقل بن یسار سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورت قرآن کا دل ہے یہ اسی طرح کی تشبیح ہے جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن فرمایا گیا ہے فاتحہ کو ام القرآن قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کی پوری تعلیم کا خلاصہ آ گیا ہے اور یاسین کو قرآن کا دھڑکتا ہوا دل اس لیے فرمایا گیا کہ وہ قرآن کی دعوت کو نہایت پر زور طریقے سے پیش کرتی ہے جس سے جمود ٹوٹتا اور روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے انہی حضرت معقل بن یسار سے امام احمد ابو داود اور ابن ماجہ نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو اس کی مصلحت یہ ہے کہ مرتے وقت مسلمان کے ذہن میں نہ صرف یہ کہ تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں بلکہ خصوصیت کے ساتھ اس کے سامنے عالم آخرت کا پورا نقشہ بھی آ جائے اور وہ جان لے کہ حیات دنیا کی منزل سے گزر کر اب آگے کن منزلوں سے اس کو سابقہ پیش آنے والا ہے اس مسلحت کی تکمیل کے لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر عربی دا آدمی کو سورہ یاسین سنانے کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی سنا دیا جائے تاکہ تذکیر کا حق پوری طرح ادا ہو جائے بسم اللہ یاسین اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یا سین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی انکا لمن المرسلین کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہو تنزیل العزیز الرحیم اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا <يُؤْمِنُون> <سؤال> ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے <سؤال> <سؤال> یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں زد اور ہٹ دھرمی سے کام لے رہے تھے اور جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ آپ کی بات باہر حال مان کر نہیں دینی ہے ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اس لیے یہ ایمان نہیں لاتے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیئے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں توق سے مراد ان کی اپنی ہٹ دھرمی ہے جو ان کے لیے قبول حق میں مانے ہو رہی تھی ٹھوڑیوں تک جکڑے جانے اور سر اٹھائے کھڑے ہونے سے مراد وہ گردن کی اکڑ ہے جو تکبر اور نخوت کا نتیجہ ہوتی ہے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 ایک دیوار آگے اور ایک پیچھے کھڑی کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اسی ہٹ دھرمی اور غرور کا فطری نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں اور نہ مستقبل کے نتائج پر کبھی غور کرتے ہیں ان کے تعصبات نے ان کو ہر طرف سے اس طرح ڈھانک لیا ہے اور ان کی غلط فہمیوں نے ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیئے ہیں کہ انہیں وہ کھلے کھلے حقائق نظر نہیں آتے جو ہر سلیم تباہ اور بے تعصب انسان کو نظر آ رہے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ان کے لیے یکسہ ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و اجر کریم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 ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے لهم مثلاً اصحاب القرية اذ جاء انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب کہ اس میں رسول آئے تھے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 بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم محض جھوٹ بولتے ہومل رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے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 لَئِن لَمْ تَانْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فالِ بد سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے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 اور بولا اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کر لو اتبی پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے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 انی آمنت تم فاسمعون میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا تم بھی میری بات مان لو تیل دخل قال یا لیت قوم علم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 اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا ام ضلع قومی می بادی من جو دن منسم اوم کن من, جند من, السماء وما كنا من اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی خوم بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بج کر رہ گئے یا حسرتا علی العباد ما یأتیہم من رسول اللہ کانو بہی یستہزئون افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مزاق ہی اڑاتے رہے الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون أنهم إليهم لا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم حلاق کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْبَرُونَ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 جسے یہ کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ہم نے اس میں خجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمیں پھوڑ نکالے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 قدمل قدیم اور چاند اس کے لیے ہم نے منفی خوف ہم من, من اجدیم سلو پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے مرو کو دینا دنو کو گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خواب سے اٹھا کھڑا کیا یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی ہو سکتا ہے کہ یہ جواب ان کو اہل ایمان دیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کچھ دیر کے لیے خود سمجھ لیں کہ یہ تو وہی دن آ گیا جس کی خبر رسول ہمیں دیتے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے ان کو یہ جواب دیں یا قیامت کا سارا ماحول انہیں یہ بات بتائے مخبرو ایک ہی زور کی آواز ہوگی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 جیسے تم عمل کرتے رہے ہو ان اصحاب الجنت اليوم في شغل فاكهون آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں هم فی غلال وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے لہم فی ہوں لہم ا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 ذل اوہل مجرموں اور اے مجرمو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ الم آحد الی کم یا بنی ادم اللہ تابش پو ان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِين آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا خِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 هذه جہنچی کم تم تو یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا مب تم تک جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آج ہم ان کے موہ بند کیے دیتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے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 کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا سخن ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسک کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں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 انہوںکر ہم نے اس نبی کو شیر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب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 وضرب لنا مثلا خلقه قال من العظام اب وہ ہم پر مثالیں چسمہ کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں کل یو شی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 نشب تم من تو وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو